یا جو رکوع آ رہا ہے تیسرا یہ بہت ہی جامع بہت اہم ہے اس میں سے دو جو تین تین آیتوں کے گروپ ہیں وہ تو خاص طور پر ہماری توجہ کے اور مسلمان نے پاکستان کی توجہ کے لیے بڑے اہم ہے یا رسول کے تحت کرو اور نہ منہ موڑو اس سے جب کہ تم سن رہے ہو یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چلو مدر کی طرف تو تمہاری یہ رد و قدا اور یہ پاؤں پیٹنا جس کو کہتے ہیں یہ مختلف الفاظ اس کے لیے محاوروں میں آتے ہیں تو یہ جو تم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات آئی تھی تو ہر ایک کو کہنا چاہیے تھا سمینا واٹانہ جو آپ کا حکم ہو اطیو اللہ ویو رسول والا طول عل ہو تمام مسلمانوں سے بات نہیں ہے یہاں بھی دین میں رکھیے وہی وہ جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی ان کی طرف اشارہ ہے بلاقول کلین و کالو سمے نہ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں یعنی تبدیل اڑا ہوا ہے طبیعت جو ہے وہ یکسو ہے ہی نہیں تو کیا سننا ہے سنا سنا ہو گیا ان نشد دباؤ میں بکم الدین اللہ یقین یقیناً تمام چوپایوں میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے اب یہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ان میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے لسما ہوں اللہ انہیں سنا دیتا بولاسما ہوں اگر اللہ انہیں سنا دیتا لو پھر بھی پیٹ مور جاتے وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے یہ گویا کہ چند آیات ہیں کہ جس میں خاص طور پر جو لوگ بھی اس وقت ریلیکٹنٹ تھے جو بھی کسی طریقے سے اس میں جھجک رہے تھے ان کے لیے تمبی اب تین آیات آ رہی ہیں یازیبول اہل ایمان لبیک کہا کرو اللہ کی پکار پر اور خاص طور پر رسول کی پکار پر جب کہ وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے گی تم جنگ میں جانے کو سمجھ رہے ہو کہ موت کا دروازہ ہے یہ یہ تو اصل زندگی کا دروازہ ہے بلا سکون تنفی سبھی اللہ اموات بلحیا بلا کلّہ کا شعور تو یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں حقیقی زندگی یہ ہے روحانی زندگی یہ ہے مانوی زندگی یہ ہے کہ حیوانوں کی طرح جینا جو ہے کوئی زندگی نہیں ہے یہ تو در حقیقت علاقہ کلا نام بل ہوں ادل جو سور آراف پڑھ چکے ہیں یہ حیوانوں کا سب زندگی ادارنا ہے سجیب اللہ ولی رسول حقیق اللہ بین المرع جان لو اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے یعنی اگر اللہ کی رسول کی پکار سنی اور انسنی کر دی پھر سنی انسنی کر دی پھر اللہ تعالیٰ پردہ بن جائے گا اب سننے نہیں دے گا معذور ہو جاؤ گے سننے سے یہی وہ بات ہے جس کو کہیں کہتے ہیں ختم اللہ والا کلو بہن اعلیٰ سب ان کے دلوں پر اللہ نے مور کر دی ہے ان کی سماعت پر اور ہم پڑھ چکے ہیں سورا نام میں وہ نقل و افیدت ہوں وہ افسارہ ہوں کمالم یو پہلی مرتبہ اگر نہیں کرو گے قبول تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دل الٹ دیے جائیں گے تمہاری نگاہیں الٹ دی جائیں گی تو اس لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے جو بھی مطالبہ دین کا سامنے آئے اور ایک دفعہ دل گواہ دے دے کہ ہاں ہے بات ٹھیک ہے پھر اگر کنکترائے گا انسان تو یہی سے سزا نقد شروع ہو جائے گی پھر وہ صلاحیت سلب ہو جائے گی پھر اللہ حائل ہو جائے گا یعنی قانون خدا سنت خدا حائل ہو جائے گی پھر آپ کے دل پر موہر لگے گی آپ کے کانوں کے موہر لگے گی آپ کی آنکھوں پر پردے پڑ پر جائے گی یا تو شرون اور یہ کہ بالآخر تو تمہیں سب کو اسی کی طرح جمع کیا جانا ہے وہ تقوف اتنا چل رہا تو خاصا اور ڈرو اس سزا سے اس عذاب سے کہ جب آئے گا تم میں سے صرف گناہ ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے فرض ادا نہ کرنا جرم ہے خود وہ خود گناہ ہے تم اگر دین کے لیے سرفروشی نہیں کر رہے تو یہ بھی تو گناہ ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے یہ شراب نہیں پی میں نے یہ نہیں کیا میں نے سور نہیں کھایا میں نے فلا نہیں کیا میں نے نمازیں پڑھی ٹھیک ہے سب کچھ کیا لیکن سوال یہ ہے کہ دین کا فرض تھا دین کی نصرت تھی اللہ کی اور اس کے دین کے لیے تن من دھن لگانا تھا وہ نہیں کیا وہ بھی تو جرم ہے تو والموں اور جان لو ان اللہ یحول و بین المر وقلبی و نول تو شرور و تقوت فطت اللہ توسیم النظین خاص ولم شرید القاب اور جان لو کہ اللہ سدا دینے میں بہت سخت ہے بس یہ ہے خاص پاکستانی مسلمانوں کے لیے آیت اور یاد کرو یہ جب تم جب تم تھوڑی تعداد میں تھے جیسے ہم بھی اقلیت کی کا خوف تھا ہمیں کہ ہم ہندوؤں کے مقابلے میں اقلیت ہے مستد افول اصل ارد جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا تخاف نہ یہ تخت الناس تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اونچ لے جائیں گے اکثریت جو ہے وہ تمہیں ایکسپائٹ کرے گی معاشی اعتبار سے سماجی اعتبار سے لسانی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے پوا تو اللہ نے تمہ، تمہیں تمہیں پناہ کی جگہ دے دی وائیزہ کمبنس رہی اور تمہاری مدد کی ہے خاص تائید کی ہے اپنی خاص نصرت سے وہ رضا کا اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا ہے لال تشکرون تاکہ تم شکر کرو یا الجینامن اللہ تخن اللہ و رسول اے ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے ایمان کا دم بھرنا اور پھر ان کے اس کے دین کو اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے اپنے کاروبار اپنی جائیداد اپنی ملازمت اپنا پروفیشن اسی چکر میں لگے رہنا اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی بے وفائی ہے غداری ہے خیانت ہے ناطخ اللہ و رسول اللہ کے رسول کے ساتھ خیالت نہ کرو وہ تخن و امانات اور نہ ہی اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے سب سے بڑی وہ امانت جو اللہ نے اپنی روح میں پھوکی ہے اس کا حق اگر تم ادا نہیں کر رہے ہو تو سب سے بڑی خیالت یہ ہے جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ عذاب میں ہم نے آسمانوں پر زمین پر پہاڑوں پر پیش کی نہ عالد نمانت عالت سماوات و جبال فا بینا یا من نہا بچفک نمینا انسان تو بہت بڑی بڑی امانتیں تمہارے پاس ہے دین کی امانت ہے قرآن کی امانت ہے شریعت کی امانت ہے یہ سب امانتیں محمد رسول اللہ کی وحم اللہ اندر العظیم اور یقین اللہ کے پاس ہے بہت بڑا عجر یا فرقانہ فتنا اور جان لو تمہاری اولاد اور تمہارے امال تمہاری, تمہاری فتنا ہے یہی روکتے ہیں یہی دو بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پڑی رہتی ہیں مال اور اولاد اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانی ہے اس کے لیے بڑی بڑی فیسیں دینی پڑتی ہیں اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اپنا ایک ایک قطرہ جو ہے پسینے کا خون کا لگائیں گے تو کہیں جا کر وہ ساری چیزیں فراہم ہوگی آدمی کھپ گیا اسی کے اندر اولاد کے لیے یا مال کے لیے پھر کہاں سے وقت لائیں دین کے لیے اور دین کے لیے نشرت کے لیے کہاں کوئی رمق جسم کے اندر باقی رہ جاتی ہے جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ہے فتنا کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جائے کیا جس کے اوپر پرکھا جا رہا ون اللہ عظیم اور یقین وَيَقِينًا اللَّهِ کے پاس ہے باد اجر یا فرقانہ اہل ایمان اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تمہارے لیے فرقان ایک کے بعد دوسری فرقان آتی رہے گی پہلا فرقان تو یہ آ ہے یہ پتہ جو تمہیں دی گئی ہے وہ یوکفران کم اور یہ کہ تمہارے سے تمہاری جو کمزوریاں ہیں برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا وہ یقفر اور بخش دے گا ب اللہ حضفق العظیم اللہ بڑے فضل والا ہے وہ اس یم قرو بکن کا فرو اب یہ ہجرت سے پہلے جو صورت حال تھی مکے میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دارالروا میں کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں سازشیں ہوتی تھیں اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں کہیں یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیں تو وہ جو سازشیں ان کی ہوتی تھیں اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے وہ اس یم کو بکن اور یاد جب کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے چالیں چلتے تھے اسکیمیں بناتے تھے سازشیں کرتے تھے لیکمتوں کا نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں اور یک کا یا قتل کر دیں اور یوق کا یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں ویم قرولہ و یم قرال وہ بھی چالیں چل رہے تھے ان کی بھی اسکیمس تھیں اور اللہ کی اپنی اسکیم تھی وَاللہ اور اللہ و خیر الباطرین اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پلاننگ کرنے والا اور بہترین ہے تدبیر فرمانے والا وزراۃ اللہ علیہ مایاتون کالو کد سمے نہ مسلح اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سننی ہم نے یہ آیات بہت محمد آپ نے سنا لیا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے ضرورت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے تو کوئی کمیشن بٹھا کوئی بٹھا کہ تو طے ضرورت نہیں ہوئی لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھی زبان کون پکڑے گا لاؤ لچاء لق اللہ مسلاح اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسے کہہ دیں گے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ نظر بن حارش تھا کہ جس کی طرف یہ الفاظ منقول ہیں تاریخ اور سیرت میں ان ہزا اللہ ساطر یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھڑوں کی کہانیاں ہیں قصے ہیں جیسے آج بھی مستشرقین کہتے ہیں کہ کچھ تورات سے کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جاڑ کر اور یہ قرآن بنایا ہے اب تو سر وہ دور ذرا بدل گیا ہے یہ ذرا پچھلی صدی کی بات تھی اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے وہ استعار اللہ ان کا نہق اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سنبھالنے کا ہو گیا تھا کیسے روکیں ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ لائیں اس کے لیے جو اور تدبیر وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن فامتر عالینا ہجارت و منصبہ استعال اللہ ان کا نہ اگر یہ ہے حق تیری طرف سے فامتر علینا ہجارت و منصبہ تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے اب ارتنا بھی آداب یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب اب آداب آیا نہیں دیکھ لو اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کہہ دیا اللہ کو پکار کر ہو سکتا ہے کبھی کعبے کے پردے پر پکڑ کا کہا ہو اسی طریقے سے تاکہ پورا یقین ہو جائے کسی درجے میں بھی ہمارے عوام کے اندر کوئی کوئی وسوسا کوئی دگدگا باقی نہ رہے باقان اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا وہ ان جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے ہجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا یہ اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہل ایمان کو نکال لیتا ہے اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے والدفین وہ ماں کان اللہ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا بہ یس مقرر جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے یعنی اسی مکے میں عوام الناس بھی تو تھے سادے لو سادہ نو لو لوگ بھی تو تھے وہ استغفار بھی کرتے تھے تلبیہ بھی پڑھتے تھے نبیک اللہ عمر لبک نبیک لبیک یہ بھی تو کرتے تھے اللہ کو بھی پکارتے تھے تو بڑا دن بڑ سا معاملہ تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ یمید الخمیثیم کر نہ دے اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالی کے لئے درست نہیں تھا ومالہم الحمد اللہ واضح ہوں وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق تو ہو چکے ہیں اور کیا ہے وہ کون سی رکاوٹ ہے ان کے لیے معموم اللہ, اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے وہ یہ سدون علی مسجد الحرام جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو وہ ماں کانو اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہے یہ اس کے مختار نہیں ہے یہ اس کے ساتھی نہیں ہے ان اولیا ہو المتک اس اللہ کے گھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجاو کہہ لیجئے یا متولی کہہ لیجئے وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقوا رکھتے ہوں اللہ کی بندگی کرتے ہوں ولیکن اکثر لا اللہ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وہ ماں کا نسلات وہ اندر بیٹھے اور انہوں نے جو نماز کا حلیہ بگاڑا ہے نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس اللہ مقام و تسدیا سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں پیٹتے ہیں یہ ان کی نماز رہ گئی ہے کرتے تھے تو سے سب سے اونچا تواف تھا برہنا طواف اور نماز جو تھی ان کی وہ یہ تھی سیٹیاں بجاتے ہوئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر جب وہ میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور دھمکا یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے اس حد تک کم سے کم یہ کہ بر عظیم پاک و ہند کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرافات نہیں ہوئی ہے باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی فضوق الازام اب ماں کن تو اب چکو مزا کا اپنے کفر کی پاداش میں ان میں لدی نہ کفر ہوں سے ظاہر بات ہے یہ لشکر آیا تھا تو اس کے لیے بھی تو لاؤ لشکر تیار کرنا پڑا تھا نا ساز و سامان نو سو اونٹ ایک ہزار آدمیوں کے لیے راشن بھی چاہیے تھا مکے سے چل کے مدیرے تک آنا ہے جنگ میں رہنا ہے تو یہ دس اونٹ روزانہ جو ہے ذبح ہو رہے تھے اس فوج کے لیے تو یہ سارا جو انفاق کیا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے نا جو باطل کے لیے انفاق کر رہے تھے شیطان کے لیے وہ ہزبو شیطان جو ہے آخر وہ بھی تو مجاہد تھے وہ مجاہد تھے فی سبیری شیطان فی سبیری شلک تو جو جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مال یا سبد سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو روک سکے اللہ کے راستے سے فرسفا وہ اور بھی خرچ کریں گے ابھی ابھی انہیں اور بڑے رشکر تیار کرنے پڑیں گے سمت کن والے حسرت پھر یہ سب ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گی سب کچھ مال بھی ہم نے لگا دیا ساری جانیں ہم نے گنوا دی کچھ نہ ہوا محمد کا بات نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین تو جال حق و ذاق الباطل ان الباطل قان ضہوکا ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے گا سما یومون پھر وہ مغلوم ہو کر رہیں گے ولنزین کفرولہ جہنم شرول اور جو ان میں سے کافر ہوں گے جو اس وقت ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معافر باندھے گا اور جو کہوں پر اڑے رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے جمی اللہ ماحول من ابنت یہ بات جو ہے سورہ عال عمران میں بھی آئی تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے ممیز کر دے بیاض عالم خدیس اباز الباد اور جو ناپاک ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کرتا چلا جائے فیر ہو, اس کا ڈھیر کر دے جمین اور ان کو سب کو فیض الحر فی جانم اور سب کو پھر میں جھونک دے یعنی یہ کہ یہ پہلے تو یہ شفٹنگ کرنی ہوگی یہ طیب ہے یہ خبیص خبیز کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک اور پھر اس کو جہنم میں ایک مرتبہ دھکا دے دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے اب بھی اگر بعض آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا اب بھی موقع ہے اب بھی, ہے. اب بھی مان لیا. یہود اور اگر وہ ادا کریں گے دوبارہ یہی کچھ کریں گے فقط مدت سنت ال تو پچھلوں کی بھی داستانیں گزر چکی ہیں ان کی جو بھی کچھ ان پر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نازل ہو چکا تھا سورہ عراف بھی نادل ہو چکی سورہ نام بھی نازل ہو چکی جو کچھ ہوا ہے قوم حود کے ساتھ قوم سالے کے ساتھ قوم شعیب کے ساتھ کچھ خالی داستانیں تو تھیں فقط مدد سنت رت ال کا جو طریقہ اور راستہ تھا تو وہ گزر چکا ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے فتنت الکون دین و کل یہ سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ یعنی اے مسلمانوں اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی آرمڈ کانفلکٹ اب یہ پندرہ برس کے بعد حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکے میں اس کے بعد سے پندرہ برس گزر چکے اب وہ دعوت تنظیم تربیت صبر محض کا دور ختم ہوا پیسو رجسٹنس کا دور ختم ہوا اب ایکٹیو رجسٹینس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھٹا مرحلہ آ گیا یعنی عام کانفلکٹ اب تلوار تلوار سے ٹکرا چکی اب تمہاری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے اور کام کی تکمیل کیا ہے فتنا بالکل ختم ہو جائے قاتلوم لا تکون فت نتم وہ کیفیت ہے کہ جس میں ایمان پر قائم رہنا ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے لہذا اس صورتحال کو ختم کرو یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے حتہ لا تکون فتنة تل و یقون دینو دین بھی جزوی نہیں کل کا کل دین اللہ ہی کتابیں آ جائے فہر تہو فَإِنَّ, فَإن اللَّهَ بما یا ملون پھر اگر وہ بات آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے وہ تب اور اگر پیٹ موڑ لے والوں تو اے مسلمانوں تم یہ جان لو انہ مولا کم اللہ تمہارا مولا ہے تمہارا ولی ہے ساتھی ہے مددگار ہے پناہ ہے نعم المولا و نیمن نصیر کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار بارک اللہ علی قرآن راضی میاں کم بلایا تھی بس دکھی